الحمد لله رب العالمين والاقباط للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قال الله تعالى وتبارك عن القران المجيد الفرقان الحكيم بسم الله الرحمن, الرحمن قلنا هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم صد کا رسول نبی الکریم الرحف الرحیم اللّہ منفر قلوبنا بالقرآن قرآن وضین بالقرآن وادخلنا القرآن بالقرآن نلچن من النار بالقرآن قال اللہ تعالی کال و تبار کا فیشان حبیب ہی مقبرم وامر ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین تمام حمد و صنعت تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات پر براکات کے لیے جو خالق کے کائنات بھی ہے اور مالک شاشتہات بھی اللہ جلّہ وعلیٰ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع اماں رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے قیو مال کے رقابے عما فخرے ارب عجل، والیے کون مکان سیاہ لا مکان سی دے انجا سر ورے لالا روحان نی تاباں سر نشینے محبشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینہ تمائےائے توراں سر خیلے زہر جمانہ جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ نم یزل سے تقوینِ عالم فخر آدم و بنی آدم نیرِ بتحارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعی خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ سیام شہر نور رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کیا ہے اس خوش نصیبی پر اور فیروز بختی پر میں آپ سب کو بسمی میں قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اس ماہ نور کے دامن میں اتنے اجالے اور اتنی روشنیاں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے من روشنیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی صورت میں ہمارے اوپر اپنی کرم نوازیوں اور الطاف و منن نچھاور کی اس ماہ نور کی ہر شب ہر دن ہر سات اور ہر گھڑی بخششوں اور رحمتوں کا مجتعے جلوہ فراست ہوتی ہے اس شہر نور کی برکتوں سے من کے میل دھلتے ہیں روحوں کو تازگی فرحت اور اجالے نصیب ہوتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منور کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنے اندر کی روشنی کا سامنا کرتے ہیں ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے ہر وقت برسرے پیکار ہیں ایک شیطان اور دوسرا نفس نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے بلکہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جب اس نے انکار سجدہ کیا تو اس وقت اس نے کہا تھا آنا خیر ہوں میں بہتر ہوں اس لیے میں تیرے شاقات کو سجدہ نہیں کر سکتا تو انکار پر اکسانے والا شیطان کا نفس تھا جو شیطان کو شیطان بناتا ہے حالانکہ اس نے کائنات کے گوشے گوشے پہ سجدے کیے تھے لیکن اس کی انانیت نے اس کے تکبر نے اور اس کے نفس کی سرکشی اور تمرد نے اس کو ردہ درگاہ بنا دیا ایک بزرگ تھے ساری زندگی ان کی زبان پر کبھی لفظ میں نہیں آیا وہ کہتے تھے اسی لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کیا کوئی شخص کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں اور یہ لفظ ان کی زبان پر میں لے کر کے آؤں گا بزرگ تشریف فرما تھے کہنے لگا حضرت میں دور سے سفر کر کے آیا ہوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں فرمایا پوچھئے ارس کی شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا خیال تھا کہیں گے کہ میں نے تو میں کہوں گا کہ دیکھو یہ لفظ آ گیا ان کی زبان کہا بتائیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا فرمانے لگے نماز کا وقت قریب ہے نماز پڑھ لیں گے تو پھر اس پہ بات کریں نماز ہو گئی سلام پھرا خود ہی فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس شعر نے برباد کیا کس نے پوچھا تھا ایک سمت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور میں نے کہا اسی شہر نے اسے برباد کر دیا تو یہ انادیت یہ تکبر یہ سرکشی یہ تمرد شیطان کو شیطان بنانے والا ہے تو دو دشمن ہیں ہمارے ایک نفس اور ایک شیطان اکیلی جان ان دو دشمنوں کے نرغے میں ہے اور وہ ہمیں جاتا ہے مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات تگو و دو میں ہے جد و جہد کر رہے ہیں ہمارے من کو غلیز اور گندہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں اس نفس اور اس شیطان کی وجہ سے ہم لوگ اپنے رب سے دور ہٹ جاتے ہیں حضرت عبیر محر علی شاہ علی رحمہ فرماتے ہیں نفس پلیت پلیت چاکیتا اسی اصل پلیت تنا سے اس نفس نے ہمارا بیڑا غرق کیا اور ہمیں یہاں لاکھڑا کیا ورنہ ہم تو پاک تھے اقبال کہتا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو۔ فروہ دیدہِ افلاق ہے تو۔ تیرے سید زبوں افرشتہ کے شاہین شہ لاک ہم تو پاک تھے ہم تو ستھرے تھے میاں صاحب علیہ بھی فرماتے ہیں، چٹی چادر پمڑا والی داغ نہ ڈامی جڑیاں فیر نہ آخیں حشر دہاڑے حال ربا کی بڑھیا تو ہمارے ضمیر کی چادر صاف تھی سفید تھی کوئی داغ نہیں تھا کوئی دبا نہیں تھا لیکن نفس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا شیطان شامل ہوا دو دشمن تنہا جان پھنس گئے لیکن اللہ کا کرم ہوا جب ماہ سیام آیا دو دشمنوں سے ایک دشمن کو باندھ دیا گیا زنجیروں میں چکڑ دیا گیا اب ہمارا مقابلہ صرف نف سے رہ گیا ماہ سیام کا چاند طلوع ہوتے ہی مسجدوں کے دروازے کھل گئے اور جنہیں جمعت المبارک کی نماز بھی نصیب نہیں تھی وہ بھی پنجگانہ نماز کی حاضری کے لیے مسجد میں نظر آتے ہیں یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ایک رکاوٹ تھی جو دور ہوئی اور لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہوا لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہے کم ناپا جا رہا ہے نظر کی بدکاری ہے خیال بس اور سوچوں کی ناپاکیزگی کا طوفان ہے یہ نفس موجود ہے شیطان بند گیا نفس موجود ہے جو نیکیوں کی طرف رغبت ہوئی وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوئی اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں یہ نفس کی موجودگی کی دلیل ہے دو دشمن تھے ایک دشمن باندھ دیا گیا اب ہمارا مقابلہ ون ٹو ون ہے اگر ہم اس موقع پہ اپنے نفس کی سرکوبی کر لیتے ہیں اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتے ہیں تو پھر شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے لیکن اگر ہم روزے بھی رکھتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے تصویر و تحلیل میں بھی مشغول رہے لیکن نفس سے چھٹکارہ حاصل نہ کر پائے تو پھر مہینے کے بعد ہماری وہی حالت ہوگی جو اس مہینے سے پہلے ہماری حالت تھی بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کنواں پاک کرنا ہو تو پانی نکالنے سے پہلے جو اس میں کتا گرا ہوا ہے پہلے اس کو نکالیں یہ دل کنواں ہے نفس کتا ہے اگر ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہے لیکن اس کتے کو درمیان سے نہ نکالا تو کون کبھی بھی پاک نہیں ہوگا یہ دل کا کنواں پلید ہی رہے گا اگر دل کو اور من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کی پلیدی سے جان چھڑانے کی کوشش کرو شیطان بندہ ہوا ہے. نفس سے جان چھڑا لو پھر اس کے بعد ماہ سیام کا مہینہ آپ کے لیے تقوی کا نور لیے جلوہ فراز ہے من کی روشنیوں کا سامان نصیب ہوگا آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ پر نور کے حسین لمحوں کو صبحوں اور شاموں کو راتوں اور دنوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے اپنے نفس کے خلاف عملی جہاد کر کے اپنے باطن کے تذکیے اور اپنی روح کے تصے کا سامان کریں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب نصیب فرمائے حسب سابق امثال بھی رمضان المبارک کے اشرائے اول کے دامن سے چنتا ہوا نور حاصل کرنے کے لیے دس روزہ فہم دین کو شگن میرج حال میں حسب روایت آج سے شروع کیا جا رہا ہے مقصود تہذیب نفس باطن کی صفائی روح کی پاکیزگی فکر و شوق کی بالیدگی اور حضور علیہ السلام کی نور نور باتوں سے اپنے اندر کو اجلا اور پاک کرنا ہے نہ تو علم کا زور دکھلانا مقصود ہے نہ کتابت کا تنتنا اور نہ ہی کسی شخص کو استدلال کے زور پہ مغلوب کرنے کا کوئی منصوبہ ہے ایک درد مند دل کی ایک آرزو ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو وہی کھویا ہوا مقام عطا کر دے بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خو کو پھر وسعت سہرا دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائن ہوں محتاج کو داتا دے ہو سکتا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ دلوں کے اضطراب کا علاج بن جائیں اور میرا تھکا تھکا لہجہ اور دھیما دھیما میرا انداز کسی کے زخموں کا پھا بن جائے اسی امید پر ایک طویل سفر کر کے ہر روز آپ کے حضور حاضر ہونے کا منصوبہ میں نے ترتیب دیا ہے آپ کی جی شوق وارفتگی کے ساتھ الصب و تشریف لائے مجھے آپ کے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر رہے گی اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے توحید بانی ایمان اور تقاضے اس حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوشت گزار کرنی ہے اللہ تعالی مجھے اس عنوان سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما توحید اللہ کو ایک ماننے ایک کہنے اور اس کا اقرار کرنے کا نام ہے حضرت علامہ سید شریف جانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التوحید و سلاس تو اشیا توحید تین چیزوں کا نام ہے پہلی چیز معرفت اللہ بال اللہ کی ربوبیت کی معرفت دوسری چیز وقرار اقرار ودانی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور تیسری وہ نفی الانداد ان ہو جملہ اس سے تمام ضدوں کی نفی کرنا اس سے تمام شراکہ کی نفی کرنا اس کی ذات میں اس کی صفات میں کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو توحید جب ان تین چیزوں کا نام ہے تو اس کے متضاد جو تین چیزیں ہوں گی انہیں کو پھر شرک کراتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہل علیہ رحمٰ حجت اللہ البالغ کے اندر فرماتے ہیں کہ توحید چار چیزیں پہلی چیز صفت وجوب وجود یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا میں اور آپ ممکن الوجود ہیں ہم ہیں ٹھیک نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں اس کو ممکن کہتے ہیں ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں چیتیں برابر ہیں اگر نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہم ممکن ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ممکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے یعنی اس کی ذات کا ہونا ہی ضروری ہے ایک تو اس کا اعتقاد یہ توحید ہے دوسرا ہر شے کا خالق اللہ کو جاننا کائنات میں کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو ہا ہاتھی کا خالق بھی وہ ہے اور چوٹی کا خالق بھی وہی ہے اس اعتقاد کو توحید کہتے ہیں تیسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدود فرماتے ہیں ہر شے کا مدبر صرف اللہ کو جاننا یعنی ہر شے کی تدبیر کرنے والا وہ ہے وہ اس نے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف کاموں میں لگائے لیکن تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے مشرقین مکہ وہ کہتے تھے کہ تدبیر بتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار نہیں کرتے تھے لیکن تدبیر بتوں کے ہاتھوں میں مانتے تھے یہ ہندو جو بت پرست ہیں ہماری ہم میں بستے ہیں یہ بھی تمام معبودوں کے ایک معبود کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے ہیں اس لیے وہ واحد نہیں ہوتے مشرقی نے مکہ کہتے تھے کہ یہ بدھ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے معاملے میں شریک ہیں اور یہ خود تدبیر کرتے یہ منافی توحید ہے چوتھی چیز اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ جانے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا وہ سجدہ تھا دوسرے لفظوں میں اس کو تعظیمی سجدہ کیسے؟ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے اب کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہوئے سجدہ کرنا شرک ہے کفر ہے اور اگر کوئی کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتا اور تعظیمن سجدہ کرتا ہے تو ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے من وجہن شرک ہے کہ دیکھنے والے کو یہ معصوص ہوگا کہ شاید یہ سے پوجھ رہا ہے حد رکوع تک کسی کے لیے جھک جانا ہماری شریعت میں یہ بھی جائز نہیں الانہنا لسلطان اول غیر ہی مقروع کسی بادشاہ کے لیے یا کسی اور کے لیے رکوع تک جھکنا ہمارے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اور اگر عبادت کی نیت سے جھکے گا تو کو لیکن اگر محض تعظیم کے لیے جھکے گا تو پھر بھی جائز نہیں ہے اگر کسی کے لیے قیام کیا جائے ہمارے شریعت میں وہ جائز ہے لیکن اگر عبادت کے لیے قیام کیا جائے تو پھر جائز نہیں ہے کوئی شخص آئے اس کے استقبال میں کھڑا ہونا یہ حضور کے طریقے سے ثابت ہے حضرت سعد آئے تو ان کی قوم کو حضور نے کہا کومول سید کو اپنے آقا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ان کا استقبال کرو تو یہ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے تو قیام تعظیمی وہ شریعت مستقبیہ میں جائز ہوا لیکن قیام عبادت کے لیے کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا یہ بات ذہن میں رکھیں جتنی بھی شریعتیں ہوئی ہیں اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی رہے ستر امتیں ہوئی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت ستر کے عدد کو پورا کرنے والی ہے تین سو تیرہ رسل ہوئے چار کتابیں اور ایک سو صحیفے نازل ہوئے اور لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے ان سب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ایک ہی ہیں اس میں سرے مو بھی فرق نہیں ہے احکام میں فرق آتے رہے لیکن اعتقادات جو بنیادی ہیں وہ ایک ہی رہے تو کسی دور میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو سجدہ روا نہیں رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا یا حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پہ جلوہ فراز فراشتے اور انہوں نے جو بچپنے میں خواب دیکھی تھی کہ گیارہ ستارے ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور ان کی جب تعبیر دیکھی اور ان کی رشتے میں خالہ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گیارہ بھائی جب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ تحیت تھا آج ہمارا تحت کیا ہے السلام علیکم یہ ہے تحیت المسلم جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو کہے السلام علیکم کوئی کلام کوئی گفتگو کرنے سے پہلے السلام علیکم کہے. اس کا معنی ہے کہ تیری سلامتی ہو اور وہ بھی آگے ملاقات کرتے ہی دوسرے مومن کو ضمانت دیتا ہے کہ تیری عزت تیرا مال تیری آبرو اس کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے میں تجھے سلامتی دیتا ہوں اور وہ کہتا میرے بھائی اگر تم سلامتی دیتا ہے تو میں بھی سلامتی دیتا ہوں تجھے. میرے طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ منافقت ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہیں اور نیچے سے جڑے کاٹیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا یہ منافقت کا انداز ہے جب مومن کہتا ہے السلام علیکم زمین بدل جائے آسمان بدل جائے سورج اپنی غفتار اور اپنا مدار بدل لے چاند چاندی دینا چھوڑ دے اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے لیکن مومن جب یہ عہد کرتا ہے اور یہ وعدہ دیتا ہے اپنے بھائی کو السلام علیکم اس وعدے سے منحرف نہیں ہو سکتا تو السلام علیکم کا معنی ہے تجھے سلامتی اور یہ ہے تحیت المسلم لیکن اس دور میں تحیت سجدہ کرنا تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آج ہمارے اور وہ بھی حضرت ثنا اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا یہ سجدہ اس نور کو ہو رہا تھا اور یہ سجدہ تھا تو سٹدہ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو سجدہ ہے وہ کسی شریعت میں کبھی بھی ایک تھوڑے اور قلیل لمحے کے لیے بھی جائز نہیں ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں چونکہ علیہ السلام کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل جو ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت نہ جانے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دینوی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں یہ چار چیزیں توحید ہیں میر شریف جانی علیہ الرحمٰ نے اوپر جو تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کی ربوبیت کی معرفت اس کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ شریک کی نفی کرنا یہ توحید ہے اور یہی توحید خالص ہے اب اس عنوان کے ساتھ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مجھے وقت کی دامانی کا بہرحال لحاظ ہے تو یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ توحید کا ہوا اللہ تعالیٰ کی بدانیت کا اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا نہ ذات میں نہ صفات میں وہ مستقل بس ذات ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے نور سے فیض حاصل کر کے, اس دنیا کے اوپر سما حیات زندگی جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ سما حیات جو کچھ بھی اس کی صفات ہیں جو نہ ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں یہ نہیں کہ وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہے یا ان کو پیدا کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح وہ بھی مستقل اور وہ اپنی ان صفات کے لیے کسی کا محتاج نہیں جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا, جب مرزوق نہیں تھا, تب بھی وہ رازق تھا اور جب کوئی شے موجود نہیں تھی تب بھی وہ سمی تھا اور بصیر تھا اس کے اوپر کبھی بھی عدم نہیں آیا نہ اس کی ذات پر اور نہ اس کی صفات پر وہ حد سے ادمیت سے پاک ہے اللہ تعالی جل شان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی عقل فہم گمان تصور میں جو آئے اس کی نفی کر دینی چاہیے یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے واجب الوجود ہے لا لاشریف ہے پوری کائنات کو وہ اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے کسی کا محتاج نہیں سارا زمانہ سارا جہان اس کا محتاج اسے کسی کی ضرورت نہیں سارے زمانے کو اس کی ضرورت ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ادمیت میں نہیں تھا بلکہ وہ ازل سے ہے اور تا بابت ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے نہ سمجھ میں آ سکتا ہے نہ فہم میں سما سکتا ہے گنتی میں آ سکتا ہے علماء نے کہا کہ اس کے لیے جو واحد یا احد کا لفظ ہے یہ وحدت عددی نہیں ہے نوعی نہیں ہے جنسی نہیں ہے اقتصالی نہیں ہے بلکہ یہ وحدت حقیقی ہے یعنی اگر اس کو وحدت عددی کہیں گے تو واحد عربی میں کہتے ہیں الواحد نصف القس واحد دو کے آدھے کو کہتے ہیں جو دو کا آدھا ہو اس کو کہتے ہیں ایک اس کو کہتے ہیں ادبی اعتبار سے واحد ہونا اللہ تعالیٰ شاہ اس سے بھی پاک ہے دو کا آدھا ہونا اللہ اس سے پاک اور مبر رہا ہے اس کی مثل نہیں کہ جس سے مثال دی جا سکے لہسا کمسل ہی شہر اس لیے اقل انسانی سمجھنے سے کاشک اکبر اللہ وادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان گئی دل مانتا کسی ذات کو لیکن وہ حدود عقل سے ورا ہے نہ دیکھا جائے نہ سونگا جائے نہ چھوا جائے نہ پکڑا جائے نہ سنا جائے نہ عقل کے دائرے میں آئے لیکن اس کے باوجود بھی موجود ہے بلکہ واجب وجود ہے اب انسان کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو کتنی چیزیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن انسان مانتا ہے آسمان کی مثالیں لے لیجئے ایک فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے بغیر ستون کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے کیسے کھڑا ہے انسان کیا اس کو سمجھ گیا ہے تو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے اگر کوئی تصور ذہن میں پیدا ہو جائے اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں کوئی تصور پیدا ہو جائے ایسا ہے ویسا ہے تو وہ ایسے ویسے ایسے پاک ہے۔ یعنی کم سے بھی پاک ہے کمیت سے بھی پاک ہے میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی تو پھر جو بھی خیال آئے اور جو بھی تصور باندھے یا تصور آ جائے اس تصور کی نفی کریں کہ وہ خدا نہیں ہے کیونکہ جو عقل کے دائرے میں آ وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے عقل اس کی مخلوق ہے اس لیے مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی لسا کمسلے ہی اس کی مثل کچھ ہے ہی کوئی مسل ہو تو مثال دینا ایک نابینا آدمی جو پیدائشی نابینا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سبز رنگ یہ ہوتا ہے سرخ یہ ہوتا ہے سفید یہ ہوتا ہے کبھی ممکن ہی نہیں ہے جو پیدائشی نابینا ہے اس کو آپ جو مرضی دلیر دے لیں لیکن اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں کہ صرف تیس طرح کی ہوتی ہے حافظ صاحب کی کھیر مشہور ہے کہ کوئی حافظ صاحب نابینے تھے ان کے پاس کھیر لے آیا اور کہا کہ آبا جی کھیر کھا لیں تو حافظ صاحب نے پہلے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی تو کہنے لگے کھیر کیسی ہوتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ بالکل سفید ہوتی ہے اب حافظ صاحب کو سفیدی کا تو پتہ نہیں تھا کہنے لگے کہ سفی بالکل دودھ کی طرح انہوں نے کہا دودھ کیسے سفید ہوتا ہے اب جو سمجھانے والا پریشان ہو گیا بالکل جو بگلا جانور ہوتا ہے نا اس کی طرح آتا ہے. اب آپ سب کہنے لگے وہ بگلا کیسے ہوتا ہے انہوں نے اپنے بازو کو یوں ٹیڑا کیا اور اپنا ہاتھ, دو ہاتھ دیا اور اپنے جو ہے وہ بازو پہ, پہ پھیرا کہا اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ سب کہنے لگے پھر اتنی ٹیڑی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی اب ان کو کھیر کی رنگت کو سمجھانا چاہے بگلے سے سمجھائیں چاہے دودھ سے سمجھائیں چاہے چینی سے سمجھائیں چاہے کسی اور چیز سے سمجھائیں مجھے بتائیں آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو جو پیدائش نہ عقل محدود ہے لا محدود کو کیسے پہچان سکتی ہے اس لیے ماننا ہے جہاں تک بات ہے کہ عقل میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے تو باوجود کے عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی فہم کا من نہیں ڈال سکتا سوچیں لاگر ہیں خیالات کمزور ہیں اور علم بے بس ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الجزو اندرا کے ہی ادرا انسان جب چل چل کے تھک جاتا ہے اور پھر کہتا میری بس کہا یہی اس کہنا ہے یعنی اس کے ادراک سے آجز آ جانا یہی اس کا ادراک ہے بندہ کہ میری بس یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے تو جب بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میری بس میں نہیں جو ہے وہ احاطہ کر سکتا تو بندے کی بے بسی ہی جو ہے وہ اللہ تعالی اللہ شاہ کا یقین بندے کو دیتی ہے اس لیے اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں کر سکتے جن جی لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ کرسی میں بیٹھا ہے اور چار انگل بھی کرسی نہیں بچی بلکہ چر چر کر رہی ہے انہوں نے غلط کہا ہے یہ تشبیح کا عقید ہم اس کو مانتے ہیں ہم تنزی کے قائل ہیں منزہن <سؤال> وہ منزہ ہے <سؤال> ہر عیق سے ہر نقص سے یا رت تلہ سے روایت ہے سبحان کی تشریح کے اندر اور رت نے حضور سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کا معنی ہے تنزیحو ان کل سو ہر کمی کجی کمزوری نقص سے اللہ کو پاک بتانا یہ اللہ کا سبحان ہونا ہے تو وہ سبحان ہے اس لیے اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور کسی کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اس کے اندر سما گیا ہے تو پھر کرسی مہات ہو گئی وہ محیط ہو گیا اللہ تعالیٰ جلنا شانہ محیط نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو وہ گرے ہوئے واسعہ کرسی حسام اس کی جو کرسی ہے اقتدار کی کرسی جو ہے وہ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے اس کو گھیرے ہوئے ہے نہ کہ خود اس کو گہرے ہوئے تو اس لیے ہم عقیدہ جو ہے وہ تنظیب لا تشبی کا رکھتے ہیں یعنی اس کی کوئی مثل ہی نہیں جس سے مثال دیں کوئی مثل ہو تو مثال دیں جب کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر مثال کیسے دیں تو اگر کوئی سمجھنے کے چکر میں پڑ جائے گا تو نہیں سمجھ سکے گا اس لیے فرمایا تذکروا رو بے اللہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو اس کی ذات میں غور نہ کرو اگر ذات میں غور کرنے لگ جاؤ گے تو بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس لیے نشانیوں کو غور کرو یہ سورج کیسے ہوتا ہے یہ حروف کیسے ہوتا ہے یہ مدار سے کیوں نہیں ہٹتا؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیوں کھڑا ہوا ہے یہ پہاڑوں کی سلابت یہ زمین کا بچھونا یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے یہ بہتی ہوئی ندیاں یہ تاب کھاتے ہوئے پہاڑی سلسلے یہ رنگ و نور کی دنیا یہ کائنات یہ افاق کو انفس کے اندر چھپے ہوئے دلائل قرآن نے اللہ فرماتا افالا ینزلون الا بالکیفہ خلقت عرب वालों تم تو اونٹوں سے تمہارا پالا ہے اونٹ کو ہی دیکھ لو تمہیں خدا یاد ا جائے گا اس کو کیسے ہم نے بنایا ہے غور تو کرو اس اونٹ کی خلقت پہ غور کرو تو اس کی نشانیوں میں غور کریں گے اس کی ذات میں غور و تدبر نہیں کریں گے اگر ذات میں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اس لیے کی ذات تو سمجھ سے بالاتر ہے نشانیوں سے پتا چلے گا انسان اپنی ذات میں دیکھے تو کیا کچھ رکھا گیا ہے یہ انگوٹھے کا نشانی دیکھ لے حضرت آدم علیہ اسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان دو اشخاص کے نشانے انگوٹھا کی لکیریں نہیں ملتی آپس میں ایک درخت پہ کروڑ پتے لگے ہوئے ہیں ان کو کمپیوٹر پہ لے آئیں اور ان کو ان کا نقشہ لیں وہ کروڑ پتے آپس کے اندر اس کے اندر جو ریشے وہ نہیں ملیں گے انسان کی زبان پہ, پہ پھیلے ہوئے پٹھے انسان کو ان اللہ تعالیٰ نے باقی آزار دیئے انسان کا جو دل ہے وہ کہتے ہیں تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے اللہ نے ایک شخص کے اندر اتنا بڑا سسٹم لگا دیا ہوا تو اگر انسان ان نشانیوں کی طرف غور کرے تو اس کو پا لے گا اور اگر ذات میں تفقل کرنے لگ جائے تو پھر بے بسی ہوگی تھک کے عقل کا گھوڑا گر جائے گا نہ ہر جا کے ہر ہاں جگہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جایا جا سکتا جب پہاڑی علاقہ چٹانیں چوٹی پہ چڑھنا پڑے تو پھر گھوڑا لنگڑا کے گر پڑتا ہے پھر اوپر سے لٹکی ہوئی رسی کو تھام کے جانا پڑتا ہے تو شادی فرماتے ہیں جہاں تک عقل کا گھوڑا دوڑتا ہے دوڑاتے رہو اس کو لیکن جب یہ مقام آ جائے پھر گھوڑے کو پھینک دو عشق کی کمان تھا ہم پھر تمہیں منزل نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ شان زاد صفات میں منزع ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہ پوری کائنات کا متصرف حقیقی ہے پوری کائنات قدرت میں موت و حیات کا وہ مالک بھی ہے خالق بھی ہے اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر چشم زدن میں پوری دنیا کو ختم کر دے اور چاہے تو چشم زدن کے اندر پوری کائنات کو تخلیق کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شاہ اپنی قدرت کام کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان پہ کاجر ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں قادر ہے کہ جو چیزیں تحت قدرت نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شاہ میں کمزوری ہے بلکہ ان چیزوں میں تحت قدرت نہیں تھی اس لیے ان کی تخلیق نہیں ہو سکی اس کی مثال دوں کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے اتنا بڑا پتھر پیدا کر دے کہ جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے کیا کر سکتا ہے اگر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو پھر وہ قادر ہونے کے باوجود اس پتھر کو اٹھانے سے حاضر ہوگا اور اگر کوئی ایسا پتھر نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں گے آپ قادر نہیں ہے اصل بات ہے کہ ایسا پتھر پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے باہر ہو اس لیے قصور رب کی قدرت کا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تکلیف پا سکے اس لیے اللہ ہر مقدور پہ قادر ہے ہر وہ شہر جس چیز میں نقص ہو ایب ہو کمی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے نہیں کہہ سکتے ہم اپنے آپ کو حلات کرنے پہ قادر نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اپنی طرح کا ایک اور معبود بنانے پہ قادر ہے ہم نہیں کہہ سکتے یہ چیزیں تحت قدرت ہی نہیں ہیں اور جو عیوب ہیں جس طرح جھوٹ کی میں بات کی ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی سکتے خلق کے جتنے بھی عامال ہیں سب کا خالق اللہ ہے لیکن حکم یہ ہے کہ جو برے عامال ہوں ہمارے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں اور جو اچھے عمال ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر مجھے شفا دیتا ہے یا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو میں ایسی دوا استعمال کر دیتا ہوں جس سے شفا ہو جاتی نہیں جب میں مریض ہوتا ہوں میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے تو مرض کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اپنے رب کی طرف کی بارال اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنی تمام تر شانوں کے باوجود اور اپنے تمام تر کمالات کے باوست کائنات کا متصرف حقیقی ہے جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں سارا زمانہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے یہ ہے ہمارا توحید کے بارے میں ہمارا جو ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں لیکن وقت کی تاندعوانی اب عقیدہ توحید نصیب ہے ہمیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اللہ کو واجب الوجود مستقل بزاد اور مستحق عبادت مانتے جانتے ہیں اب اللہ کا کوئی شریک اور کوئی ند ہم نہیں ٹھہراتے کوئی اس کی ضد نہیں ہو سکتی اب اس کے تقاضے کیا ہیں تو یہ تو توحید کا عقیدہ ہے اب اس کے تقاضے کیا توحید ایک زندہ قوت ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ صرف علم الکلام کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ توحید سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے یہ تو پینے اور پلانے والی بات تو توحید جو ہے یہ ایک زندہ قوت کا نام ہے اور توحید کا نور جب ایک بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے تقاضے ہیں اور اس توحید کے نور کا ظہور ہے جو بندے سے ہوتا ہے یعنی توحید کے عقیدے سے پختہ جب انسان پاتا ہے اس کا ایک فائدہ اور ایک سمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے یہ توحید کا فیضان ہے اگر توحید راسخ ہے اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے اور یہ یقین ہے کہ ہر شہر کا مدبر متصرف حقیقی اللہ ہی ہے اس کے چاہنے سے ہوتا جو کچھ ہوتا ہے ایک پتھر بھی جنبش نہیں کر سکتا یہ اگر یقین ہے عزت بندے سے نہیں کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا اس کے سینے میں صرف خوف اپنے رب کا ہوگا یہ توحید کا لازمی نتیجہ ہے توحید کا جو عقیدہ ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے سینے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر موجود نہ ہو جو شیر کی صورت میں تھی روکا جب میں نے اس کو دیکھا تو میں ڈر گیا تو وہ ہنس کے کہنے لگا سادی ڈر گئے میں نے کہا باد ڈرنے والی ہے ایک شیر اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تو وہ بزرگ مسکراہ پڑے کہا سادی تو خدا کا ہو جا خدا کی ساری خدائی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو توحید کا نور نصیب ہو جائے اور پھر غیر اللہ کا ڈر اس کے سینے میں رہے عقیدہ تو کمزور ہوگا تو انسان غیر اللہ سے ڈرے گا کبھی کسی کی قوت سے ڈرے گا کبھی کسی کے وسائل سے ڈرے گا کبھی کسی کی دولت سے مروب ہو جائے گا کبھی کسی کے اصل سے مرروب ہو جائے گا انسان مروب رہے گا مقروبیت کی زندگی گزارے گا اگر عقیدہ تو کمزور ہوگا اور اگر عقیدہ تو مضبوط ہوگا تو سامنے ایک ہزار کا لشکل بھی ہو اور یہ شخص اپنے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار رکھتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے رکھتا ہے آلات ہر کو ضرورت نہیں ہے لیکن ایک ہزار سے ٹکرا جائے گا اس کا خوف اس کے سینے میں نہیں بیٹھ سکتا ہے چونکہ اس کو یہ امید ہے کہ میرے ساتھ اللہ کا قرم ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد ہے یہ اضعان اور یہ یقین اس شخص کو کمزور نہیں ہونے دے گا اور غیر اللہ کا خوف اس کے سینے سے نکال دے گا یہ توحید کا ایک تقاضہ توحید کا دوسرا تقاضہ اور یہ بنیادی تقاضہ ہے جب استحقاقِ عبادت صرف اللہ کو حاصل ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور یہ عقیدہ توحید کا لازمہ ہے اگر یہ چیز شامل نہیں ہوتی ہمارے میں تو ہمارا ہی نہیں ہے اگر یہ عقیدہ شامل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے صرف کوئی مستحق عبادت ہے تو جب یہ یقین ہے اور اظہار ہے تو پھر تقاضہ ہوا عقیدہ توحید کا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنی پیشانی کو اس کی حضور جھکا دیں نہ تو اس کی عبادت سے نکال کر سکیں نہ سستی برت سکیں اور نہ کسی اور کی عبادت کر سکیں یعنی اللہ کی عبادت کریں اور شرک میں کبھی بھی مبتلا نہ یعنی شرک فل عبادت یعنی کسی اور کو عبادت میں ہم شریک نہیں ٹھرا سکتے چاہے جتنا بھی ججل القدر کوئی شخص کیوں نہ ہو یہ تو کا تقاضا ہے یہ پیشانی اللہ نے سجدے کے لیے بنائی ہے اور اپنے حضور جھکنے کے لیے بنائی ہے اگر یہ پیشانی اس کے حضور جھکتی رہے گی تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گی اقبال نے اس لمبے فلسفے کو دو لفظوں میں بیان کر دیا ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نچارا اقبال کہتا ہے اس کے سامنے جھک جا پھر تجھے کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا ورنہ در درد پہ ٹھوکنے تیرا مقدر ہوں. سویر سے لے کر شام تک کس کس کو سیلوٹ کرتا اس سے بھی یا تعلق رکھنے کے سامنے تو سجدہ کرتا ہے؟ اگر اس ایک کے حضور چک جائے گا تو پھر تجھے کسی اور کے حضور جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایک سجدہ تجھے ہزار سجدوں سے نجات دے, دے یہ توحید کا لازمہ ہے اور توحید کا تقاضا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے دعوے ہماری پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکنے پائے یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہی اپنے حضور جھکنے کے لیے بلکہ اللہ تعالی نے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان کی عبادتوں کے مختلف طریقے ہیں سارے طریقے انسان کی عبادت میں جمع کر دیے درخت کے عام میں چوپائے رکوع میں میڈ کے تشہد میں اور حشرات الارض وہ سجدے میں اللہ نے انسان کی عبادت میں قیام بھی رکھ دیا رقو بھی رکھ دیا تشہت بھی رکھ دیا اور سجدے بھی رکھ دیے چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادتوں کی جامع ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنے لیے بنایا اور قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ جل ہوگی عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا مطاحی خالہ تعالیٰ زمین میں جو کچھ ہے اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہر شے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا جو چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں اس نے کوتا ہی تو نہیں کی سورج اس کو روشنی دینے کے لیے بنایا گیا ہے کبھی سورج نے اپنا مدار بدلا چاند اس کے آنگن میں چاندنی بکھیرنے کے لیے پیدا کیا گیا کبھی چاند نے اپنی سبھی تارے چھاؤں کے لیے بنا ستاروں نے جو ہے وہ اپنے مزاج کو بدلا اس کو جو بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور جو مقصد تھا اس کی تکلیف کا یہ اس مقصد سے انحراف کرتا ہے مالک اتنا کریم ہے کبھی نہیں کہتا سورج کو وابطہ والے تو تین مہینے بل نہ دیں تو میٹر کٹ لیں گے لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا سورج تیری بھوپ اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تو اس کے آنگن میں چاند نہ بکھیلنا یہ فرمان ہے کبھی نصیم صبح کو نہیں کہا کہ تیرے جھونکے اس گھر کا تواف نہ کریں اس لیے کہ یہ میرا نافرمان ہے اسے ہوایں بھی پہنچ رہی ہیں اسے پانی بھی پہن بارش بھی اس کو مسلسل مل رہی ہے سورج اور چاند کی چاندنی اور دھوپ اور تمازت اور, ہیتت اور گرمی بھی اس کو پہنچ رہی ہے رخ اس کے لیے پھل بھی دے رہے ہیں اس کے لیے سونا بھی گر رہی ہیں پوری کائنات اس کی خدمت میں لگی ہو وہ انکار کرے قرار کرے اللہ کہتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے منحرف نہیں ہوں گے یہ انسان مکمہ ہے اشرف المخلوقات ہو کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی بھی اس کو توفیق نہیں ہوتی تو یہ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک سے اجتناب کیا جائے تو کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے اللہ پر بھروسہ کیا جائے اللہ تعالیٰ مجید میں شعار فرماتا ہے کہ توکل کرنے والے اسی پہ توقل کرتے ہیں اور جو اللہ پر توقل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے وہ ادا کر دو وہ تمہیں اس طرح رز دے جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے پرندے جب گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا انہیں کہاں جانا وہ کوئی جگہ چھوڑ کے نہیں آئے ہوتے کہ کال یہاں آنا بند پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو جب اڑتے ہیں تو انہیں کوئی پتا نہیں ہوتا لیکن جب صبح ہو جاتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں شام کو جب آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھروسے پہ اڑتے ہیں اس لیے فرمایا اگر تم توقل کرنے کا حق ادا کر دو تو پھر تمہیں اللہ اس طرح عطا کرے گا جس طرح وہ جانوروں کو عطا کرتا ہم جو کر رہے ہیں کام کاروبار یہ اسباب کی دنیا ہمیں اس کی ترتیب دی گئی ہے لیکن ہمارا رزق اس پہ موقف نہیں ہے یہ بازی میں رکھیں مت یہ کچھ سمجھ لے کہ میں کام کرتا ہوں تو رزق ملتا ہے نہیں کروں گا تو کہاں سے ملے گا جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندہ کہنے لگا کیسے ملے گا جنگل میں گیا دیکھا ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں سوچا کہ اس کو کیسے رزق ملتا ہو تجسس کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا شیر آیا اس نے شکار کیا پس کھودتا چھوڑ کے جڑا گیا لومبڑی ریگی اور جا کے اس نے وہ جو پس کھودتا تھا شیر کا کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا اب وہ بھی ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا جب تو لومبڑی کو بغیر کسی محنت کے دیتا ہے تو میں تو اشرف المخلوقات مجھے نہیں دے سکتا ایک دن گزرا دو دن گزرے بھوک سے نڈھال ہوا تیسے دن خاتف سے آواز آئی میرے بندے جب, جب میں لومبڑی کو دے سکتا ہوں تجھے نہیں دے سکتا لیکن لومبڑی نہ بن شیر بن خود بھی کھا اور اوروں کو بھی کھلا ورنہ جو تیرے مقدر کا ہے وہ تو تجھے ملے گا لیکن تو لومڑی نہ بن شیر بن ہمیں شیر بننے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ گھٹنا باندھیں اور پھر کریں. لیکن گھٹنے باندھنے پر ہم انحصار نہیں کر سکتے یا جو ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کام کرتے ہیں تو ملتا ہے سمجھدار ہیں کتنے کتنے سمجھدار ہوتے ہیں میاں صاحب فرماتے ہیں بے وفا دے نوکر دے کے دانش مند انگوٹھا چھاپ آدمی ہے اور بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ اس کا جو ہے وہ اس کی نوکری کر رہا ہے تو اگر سمجھداری فہم معاملہ فہمی سے رزق ملتا ہوتا تو یہ نوکر کیوں ہوتا تو یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما ہم اس پہ توکل کریں اور جب بھی رزق ملے کہیں ہمارے رب نے دیا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ جب رزق اگیا اور بیل پہ لگ گیا ہم کہتے ہیں منڈا ہی بڑا محنتی بڑی محنت کی ہے دن رات اس نے کیا تھا اتنا کچھ تو ہونا ہی تھا بڑا ہے اور جب کام ایک دم دھرم گر جاتا ہے کہتا کریں اللہ کی مرضی اللہ کو منظوری ایسے تھا جب کام ٹھپ ہوا تو پھر کہنے لگا کہ اللہ کو منظور ایسے تھا اور جب کام چل رہا تھا اس وقت منڈے کی محنت آ تھی اور میاں دیکھ منڈا کیا کرے گا مرتضی فرماتے ہیں میں اپنی تدبیروں کی شکست سے رب کو پہچانا یعنی میں ایک منصوبہ بناتا ہوں کہ یوں ہوگا لیکن ہو کچھ اور جاتا ہے میں اس سے پہچانا ہے کہ کوئی رب موجود ہے اپنے ارادوں اور تدبیروں کی شکست سے پہچانا ہے کہ کوئی موجود ہے اس لیے اس توقل کریں اور اگر توقل کرنے کا حق ادا کر دیں فرمایا اس طرح دیکھ دیکھنے کو عطا کرتا یہاں ایک اور زمنی بات ارز کرتا چلا جاؤں وسیلہ جو ہے یہ توقل کے منافی نہیں ہے اللہ پر ہی مومن کو بھروسہ کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کو توقل کے بار لوگ خلاف لوگ کہتے ہیں اگر یہ توقل کے خلاف تھا تو حضور اس کی تعلیم ہی کیوں دیتے ابن ماجہ شریف میں روایت ہے امام تبرانی نے اپنی موجه ملقات المزی میں ہے اور بھی کئی کتب میں ایک نابینا آیا اور کہنے لگا حضور مجھے آنکھیں چاہیے فرمایا اگر تو صبر کرے تو بہتر اگر آکے تو ٹھیک ہے تجھے مل سکتی آنکھیں اس نے کہا میں مجھے دو آنکھیں چاہیے میں جو دو نفل پڑھا اچھی طرح وضو کر کے دو نفل پڑھا اور پھر حضور نے دعا دی اور کہا یہ دعا پڑھ اس دعا کے اندر یہ لفظ تھے اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی حضور نے خود تعلیم دی اگر توقل کے منافع ہوتا حضور خود تعلیم نہ دیتے بعض لوگوں کو یہاں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ تو شرک ہے حالانکہ وسیلہ کہتے ہیں ما یتکر رابو بین جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے اللہ تعالیٰ وسیلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے اللہ تعالیٰ تو مقصود ہے اس کے لیے وسیلہ حاصل کرنا ہے سینیاں وسیلہ ہیں وسائط تو اللہ تعالی وسیلہ نہیں ہے اللہ تعالی مقصود ہے اس کے قرب کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ وسیلہ شرک کبھی نہیں ہو سکتا چونکہ اگر وسیلہ مقصود ہوتا تو شرک ہوتا اور اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَبْتَهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَّةِ اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی وسیلہ تلاش کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں وسیلے سے مراد آمال ہو سکتے ہیں سجدے نیکیاں اچھائیاں اپنے صدقے اور اپنے زکات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو یہاں سے اعمال ہے وسیلہ یہاں جواب نہیں میں کہتا ہوں میرا ٹوٹا پھوٹا سجدہ اور آپ کے ٹوٹے پھوٹے سجدے بہتر ہیں یا محمد رضی اللہ وسیلہ بہتر ہے ہمارے اعمال میں جتنا مرضی حسن آ جائے کیا وہ حضور کی عظمت کو چھو سکتے ہیں اس لیے اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے جواب کا وسیلہ بھی جائز ہے اور وہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی حضور نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی اور ایک اور بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اور پھر جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ نے چھم چھم بارش بھی نازل حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چچی لگتی ہے علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ جب, جب ان کی تدفیر کرنے لگے تو حضور علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور پھر دعا کی اے اللہ میری ماں کی بخشش, بخشش کیا ہوتا میرے وسیلے سے اور میرے سے, سے قبل جتنے نبی ہوئے جتنے ہیں ان کے وسیلے سے تو توقل کے منافی وسیلہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا قرب پانے کا یہ بھی ایک مؤسد ذریعہ سنوان سنوان سے بفتبو بفتبو ہو. الحب حب ع جس, جس سے بھی پیار کریں اللہ کے لیے اور جس سے بھی نفرت, نفرت کریں اللہ کے لیے یہ تقاضا اگر یہ معیار زندگی کا مسلمان کا بن جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا الحب اللہ ون بخس میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے آپ میرے سے پیار کریں تو بس اللہ کے لیے پھر رنگ ہی کوئی اور ہوگا بلکہ وضو فرماتے ہیں وہاں جو لانہ تہابا فی اللہ اج تما علیہ وتفرق دو آدمی جب, جب آپس میں ملے اللہ کے لیے ملے جدا ہوئے تو اللہ کے لیے ہوئے فرمایا قیامت کے دن جب, جب کوئی سایہ, سایہ نہیں اللہ ہوگا اللہ ان دونوں, دونوں, دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رب سے مانگا جائے کیونکہ جب وہ ہمارا حاجت مند نہیں ہم اس کے حاجت مند ہیں وہ الصمد ہے بے نیاز جو سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں اس کا مضمون اللہ سمجھ، وہ بے نیاز ہے ہم محتاج ہیں ہم نے اس سے مانگنا ہمیں اس سے مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تو بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی ایک شاعر ہے، عرفی. وہ کہتا ہے الفی تم دیش گدا جب گدا مانگنے کے لیے آتا ہے نا گا گر تو اس کے پیچھے سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ کہتا ہے لوگوں میں بتاؤں کہ جھگڑا کیا ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ کیوں جا رہا ہے یہ ہے کتے اور فقیر کا جھگڑا تم اور سمجھ رہے ہو لیکن جھگڑا یہ ہے رب ان تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا مجھے شرم آتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑتا اس نے جب مجھ سے ہی مانگا ہے اگر میں نے بھی نہ دیا تو اور تو کوئی دارک نہیں ہے جس در پہ جائے ساری رات بوت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کہتی یا سانامی یا سنامی اے میرے خدا اے میرے صنم اے میرے بوت ساری رات گزر گئی۔ راتیں گزر گئیں دن گزرتے گئے۔ بالوں میں چاندی اترائی حسن ہو گیا۔ بڑھاپے کے آسال چہرے پہ جھڑیاں روزانہ بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا سانا یا سانا اے میرے بت اے میرے بت ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے بت کے آگے ہاتھ جوڑیں کہتے یا سانا یا سانا می نیند کا آیا جھٹکا زبان کھا گئی بال کہنے دیکھیے یا سامادی یا ساما دی اے میرے سامد اے میرے کہا جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے ملا یوسف اسے تجھے تو نہیں پکار رہی یہ تو بت کو پکار رہی ہے زبان گئی ہے تو یا کے کہا اتنا ہوا کو پکارتے اس نے کوئی جواب نہیں دیا آج جیسے بھی ہوا میرا نام تو لیا ہے اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا جاؤ بور دے رخ حضرت یوسف کے گھوڑے کا ایسے بلادے یوسف اس نے آج مجھے پکارا تو ہے نا تو اس لیے اس سے مانگو جو جھولیاں بھرتا ہے دنیا, دنیا والوں سے مانگو گے تو اکتا جائیں گے دنیا والے ایسے ہیں مانگے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے کل مایا دعم بابو فرمادو اگر نہیں مانگو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا اس لیے تم مانگو میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں یہ تقاضا ہے تو کا کہ اس سے مانگو تمہاری جھولیاں بھر دے گا باقی کچھ لوگ غلط فہم میں مبتلا ہو گئے ولیوں اور نبیوں کی چوکھٹ پہ لوگ کیوں جاتے ہیں میاں ولیوں کی چوکھٹ اور نبیوں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں تو مانگنے اللہ سے ہی جاتے ہیں ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور اگر نام محمد کا وسیلہ ہوگا کرم اور دوبالا ہوگا ہم سمجھتے ہیں اس اس وسیلے سے مانگ گے تو کرم اور دوبالہ ہوگا تو آؤ اس سے مانگو اپنی جولیاں پھیلا دو تمہاری ساری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے سہری کے وقت اس کی رحمتیں بہت قریب آ جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے حل میں مسترد ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی کچھ مانگنے والا ہے حل میں مستعف ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم کتنے بد نصیب ہیں اس وقت ہم لمبی تان کے سوئے ہوتے ہیں جب وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے اس وقت اٹھو سجدے میں پیشانی رکھو اور اللہ سے مانگو تمہیں لطف سہا ملے آج کا رمضان کا موسم آ گیا سہر کا اٹھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے شیطان جو بند گیا ہوا ہے نف سے تھوڑا بہت مقابلہ ہو جائے اور سہر کے وقت اٹھ جائیں تنہائی میں مسلح بچھائیں پھر آنسو بہائیں پھر دیکھنا ہو، بہے ہوئے آنسو کی وہ لاج رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑوں کوئی اور درد تو تھا نہیں جس در پہ جاتا آ میرے پہ آیا ہے نا تو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں تو یہ توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم اس سے مانگیں اور جھولیاں پھیلا کے مانگیں آئیے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تیقن اور یہ دولت ہی ایسی دولت ہے جب کسی مومن کے سینے کو منور کرتی ہے پھر غیر اللہ کا ڈر اس کے سینے میں موجود نہیں رہتا ہے اور پھر یہ تقاضے بھی خود بخود نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی غیر کی ملامت سے نہ ڈرے ایک لفظ ہے لوگ کیا کہیں گے ایک صاحب نے سنا ہوگا لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف لوگ کیا کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے عقیدہ توحید کمزور ہے اگر عقیدہ توحید مضبوط ہے زمانہ ملامتیں کرتا پھرے لیکن اللہ کے حکم پہ اپنی جان بھی قربان کر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خواہ میرے لیے تھا تو یہ خیال کے لوگ کیا کہیں گے بعضات ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ آڑے آتا ہے حالات آڑے آتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بعض لوگوں کو بات کہ وہ کہتا جی میرے مجھے گھر سے ہی بڑا مسئلہ ہے میں نے کہا تو ابھی تک گھر کو ہی پتہ نہیں کیا اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک تو گھر والوں کو نہیں پتہ کیا تو اگے کیا کرنا ہے ابھی اس کو گھر سے مسئلہ بنا ابھی بیوی سے مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی بچوں سے مسئلہ بنا ہوا تو جو گھر کا نہیں ہے تو اس کو فاتہ کیا کروں اور تو تو محمد عربی کا شعر ہے تو پوری کائنات کو تسلیر کرنا تو گھر کے چکر سے نکل سکا جی گھر والے نہیں مانتے تو لوگ کیا کہیں گے یہ عجیب چکر ہے تو کا یہ کسی کی پرواہ نہ کی جائے تو کا نور جب سینے میں آتا ہے تو بندے کو پرواہ ہوتی ہے تو صرف اللہ کی پرواہ ہوتی ہے اللہ اقبال کہتا ہے ہر مومن کی گفتار میں میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم ساری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگرِ لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان جباری ہو کہاری ہو قدوسی ہو یہ چار اناثر ہو تو بنتا ہے مسلمان کیا یہ اناثرِ اربع ہیں کیا ہم اللہ کے لئے زمانے سے ٹکر رہنے کے لئے تیار ہیں اگر ہیں تو مبارک ہو لیکن ابھی ہم گھر بیوی کوئی نہیں فتح کر سکے ہم نے کیا زمانے کو تسخیر کرنا ستاروں پہ اور کیا جہان کو ہم نے اپنا نکشیر بنانا ہے اس لیے یہ فکر کہ لوگ کیا کہیں گے حالات ایسے ہیں معاشرہ اجازت نہیں دیتا ابھی تک تو اس میں پھنسا ہوا ہے دیکھ ان عرب کے بادیہ نشینوں کو جنہوں نے سب کچھ حضور کی دہلیز پہ رکھ دیا اور اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں قربان کر دیا تو جب تک توحید کا یہ نور سینے میں اتنی روشنی پیدا نہیں کرتا تو پھر سمجھ لیں توحید کا نور آیا ہی نہیں ہے تو یہ توحید کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ جلا شان مجھے اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے ہر ہر للہ میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم